سبان ہوا تالا یا من تک اللہ ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اس کے رسول پر ایمان لاؤ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 کہ اللہ کی بات مانی جائے اس کے حکموں پر عمل کیا جائے اس کی نافرمانی سے بچا جائے انتظا اعلیٰ بین و بین عذاب اللہ وکایا تیرے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بن جائے کس چیز کی بامتثال عوامر ہی وجت ہی, ہی اللہ تعالیٰ کے حکم مان کر اور اس کی منع کردہ کاموں سے بچ کر اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بنا لو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 مومنوں سے کہیں گے منافق عورتیں اور مرد مومنوں سے کہیں گے انظرونا نكتب باسم النورکم ہماری لائٹیں خراب ہیں ہمیں بھی ساتھ ساتھ لے جاؤ کہ لرجعوا وراکم فلتمسوا نورا واپس جاؤ دنیا میں وہاں سے نور ملتا ہے یہاں ہم اپ کا تاوان نہیں کریں گے فذرب بينهم بسور الله باب ان کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا باطنہ فی الرحمت و ظاہره منكبر العذاب جو اس پردے اور دیوار کا حصہ مومنوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور جو اس کا حصہ منافقوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ کا عذاب ہوگا یوناکم حکم آواز لگائیں گے ارے ہم تمہارے ساتھی تھے کلیگ تھے رومیٹ تھے محلے دار تھے ہماری زبان ایک تھی ہماری برادری ایک تھی الم نکم حکم کالو بلا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 جب تک اس کو حلال کا فتوا نہ ملے وہ پوچھتا چلا جائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں کروں اور مولوی صاحب کے کندھے پہ رکھ کر دوں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ذرا دل تھام کر سننا فرمایا انکم سے منہ نہ الیہ تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو وہ انشا اور مثلوں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 کہ اگرچہ یہ پلاٹ میرا نہیں تھا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوی کی وجہ سے میرا ہو گیا ہے فرمایا انما اقتع له قطعه من النار میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے اس کا مطلب ہوا کسی مفتی کے کندے پر رکھ کر نہیں چلائی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے فرمایا استفت قلب کا کچھ مسئلے اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کرو اپنے دل سے پوچھو کفی نفس جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گنا ہے وہ کرے تین تل علیہس اور تاپسند کرتا ہے کہ یہ بات کسی کو پتا چلے تیرے دل میں وہ کھٹکتی ہے اگر تیرا دل سلامت ہے تو وہ گنا ہے تیرا دل فیصلہ کرتا ہے تو میرے بھائیو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 بالکل واضح روز روشن کی طرح ہوا امور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں لے دے ہوتی ہے کا فتوہ یوں, کسی کا فتوا یوں جس میں اشتباہ ہوتا ہے جو متشابہ ہوتی ہیں فرمایا فرمان کا شبہات فقدستین ہی ارد ہی جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے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 فرمایا کہ کلو طیبات عمارت ناکم ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں جو طیب ہے اس کو کھایا کرو چھ کو نہ کھایا کرو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں فرمایا کہ کاہن کی حلوائی کاہن کی مٹھائی حرام ہے کاہن کیا ہوتا ہے بدکار کی بدکاری کی اجرت حرام ہے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 جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے آخر میں آئے گا اپنی دنیا پر کٹ نہیں لگائے گا آخرت پر کٹ لگائے گا اللہ اکبر فرمایا رب اللہ علیہ کرام نے وہ ادارہ اور تجارت الفدو الحا و ترکو کا کوئما جب یہ تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر جا کر تجارت میں شریک ہو جاتے ہیں کل ما خیر امر اللہ تجارہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری تجارتوں سے زیادہ اچھا ہے اللہ خیر و راز اللہ بہترین رزق دینے والا ہے تو ترجیح آخرت کو دینا بل تو سرون الحیات دنیا و آخرت خیر ہوں اب تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ اچھی اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میںما منتگا تو اما من, مَن خواب مقام ربی ہی وناہ نفس انل جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وناہ نفس انل ہوا اور دل کو خواہش کرنے سے روکا بات کو سمجھو ذرا کیا کہا دل کو خواہش کرنے سے روکا ون ہے انل ہوا فن الجنت ماوا جنت اس کا ٹکانا ہوگا کیا کہا اما من خوف مقام رب جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا انل ہوا اور اپنے دل کو خواہش کرنے سے روکا فن الجنتہی الاوا جنت اس کا ٹکانہ ہوگا اما من تگا جس نے سرکشی کی وہ آسر الحت دنیا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 ہر شخص چاہتا ہے میں جو چاہوں کروں مگر ایسا کر نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کرے گا انشاءاللہ اللہ تو میرے عزیز بھائیوں پما من خوف مقام رب بھی نفس انل ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی جان کو اپنے نفس کو خواہشات سے روکا کنٹرول کیا اللہ اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے